الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بھائی کتاب کے اندر کیا پڑھا تھا تمہید کے بعد کیا ہے بتائیے لکھو کنارے پہ لکھو تمہید کے بعد توحید تمہید کے بعد توحید یا یہ خطاب عام سب لوگوں کو خطاب ہے او بدو ربا کے نیچے لکھو دعوی توحید اے لوگوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی یہ دعوی توحید ہے اللہی خالہ کا قوم یہ دلیل عقلی ہے جو کہ پانچ امور پر مشتمل ہے اللہ بھی قوم سے دلیل عقلی ہے جو کہ پانچ امور پہ مشتمل ہے اللہ خالہ کا قوم نمبر ایک یہ صرف نمبر دیتے جاؤ و من قابل کو نمبر دو اللہ جال المر العرض شا نمبر کتنی وسطما بنا نمبر و انضر ما نمبر پانچ تو او بدو ربا کوم دعوے تو ہی سے کیا ہے جی دلیل اکنی ہے پانچ امور پہ مشتمل جس نے پیدا کیا تم کو ہمارا خالق کون ہے اللہ ایک مر و من قابل قوم اور پیدا کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ہمارے آبا اجداد او آدم علیہ السلام تک لال تک سمرائے عبادت ثمرائے عبادت صرف اللہ کی عبادت کرو گے تو دو کی آگ سے بچ جاؤ گے یا نہیں یہ ہے سمرائی عبادت تاکہ تم بچ جاؤ کس سے دو سے لکھ لو دو ذخ سے تاکہ تم بچ جاؤ دو سے سمرائی عبادت میرے عزیز میں نے عرض کیا تھا کہ دلیل اکلی دو قسم ایک انف دوسرا کیا تو اللہ خالہ کا قوم و اللہ دین اس کے نیچے لکھو لی دلیل انفو تو ہمارے نفسوں کی بات تھی نا جو پہلے دو امر گزرے ہیں یہ دلیل کون سی آئے اچھا جی اللہ جال القم ال یہ دلیل کون سی شروع ہو گئی آپ آتی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 آسمان کی طرف سے پانی پس نکالے بس سباویش کے پھل یہ من کا منع نہیں کرنا پس نکالے بس سواویش کے پھل رزق اللہ کم تمہارے رزق کے لیے قرآن سات میں اکثر پھلوں کا ذکر آتا ہے تو میرے عزیز آپ زیادہ تر پھل کھایا کریں میں بھی پھلوں کو پسند کرتا ہوں آپ بھی کیا کھایا کریں لیکن آپ پکوڑے کھاتے ہیں سمبوسے کھاتے ہیں یا نسوار کھاتے رہتے ہیں جی پٹان صاحبان نسوار کھاتے ہیں نی ایک شیعہ تھا پٹھان شیعہ وہ تقریر کر رہا تھا تو شیعہ عام طور پہ رلاتے ہیں شیعہ روتے نہیں آگے تو پٹھان بکرتا شیعہ تھا خو امام صاحب کا کھانا بند کر دیا گیا پانی بند کر دیا گیا فلاں کچھ بند کر وہ رو نہیں رہے تھے اس نے کہا اور مزہ نہ آیا تو کہنے کا امام صاحب کا ناسوار بھی بند کر دیا گیا امام صاحب نسا دیتے تھے اب تو جی رونے لگے چار اترا بھائی کرسوار تو چھوڑو پل کیا کرو پاس نکالے نکال کے پر تمہارے رس کے لیے فلاں جل انادہ یہ دلیل اکلی کتنے امور پہ مشتمل تھی وہ ختم ہوگی نا اب سمرائے دلیل ہے لال رکھن تتون کے ڈیچے تھا سمر عبادت اب یہ کیا ہے جی سمرائے دلیل جب دلائل کے ساتھ واضح ہو چکا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 کہ اللہ کے سوا دوسرے نہ خالق ہے نہ رازے. یہ جی کیا گیا توحید کا بیان آ گیا. پھر آپ نے کتاب میں کیا پڑھا تھا نظم الرا میں توحید کے بعد بیان ہے صداقت قرآن تھی تو اب صداقت قرآن ہے وائن کن تم پھر آئے بے ممبان صداقت قرآن اور اس بات رسالہ یہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے قرآن سچی کتاب ہے تو حضور بھی کیا ہے رضول ہے صداقت قرآن اور اس بات مثال یہ کنارے پہ لکھو وائن کون کے نیچے لکھو پہلے شبحوں کا جواب یہ میں نے اس صلاحات کے اندر کیا لکھا تھا اشال ہے شبہات تھا کہ کبھی شبہات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 خود قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے پہلے چیلنج سارے قرآن کا دیا گیا پھر اس کے بعد دسوں کا چیلنج دیا گیا سمجھے جی پاتو سور مسل ہی مفت راطن سوارا ہے دس سورتیں لاؤ تو دس سورتیں لا سکے پھر کہا گیا کہ ایک سورت لاؤ فاتو پاتو سورت تو ایک سورت بنا سکے پھر کہا گیا پھل یادو بے حدیث مس رہی کیا ایک جملہ چلو بنا لاؤ ایک حدیث جملہ بھی نہیں بنا سکے تو چیلنج در چیلنج دیا گیا قرآن کو مقابلہ نہیں کر سکے دیکھو وائن کن تم فی رائے بن صداقت قرآن اور پہلے شبوں کا جواب اگر ہو تم بھی شکتے اس کتاب سے کہ اتارا ہم نے اس کو اپنے بندے کے اوپر حضور اللہ کے بندے ہیں یا نہیں یہ اضافت تشریفیہ ہے حضور خدا نہیں معبود نہیں ابد ہے فاکل سورت مسلے یہ من زائدہ ہے پس لے آؤ تم سورت اس جیسی معنی کیا کرو گے پس لے آؤ تم سورت اس جیسی قرآن جیسی ایک سورت رہو چھوٹی یہ من کا معنی نہیں کرنا کیونکہ من کا معنی کرو تو غلط ہو جاتا ہے پھر یوں ہوگا بس لاؤ تم ایک صورت اس کے مثل سے یعنی قرآن کا مثل تو ہے لیکن اس سے صورت نہیں لا سکتے ٹھیک ہے نہ ایک صورت اس جیسی لاؤ ودوشہ تم اور بلاؤ تم اپنے مددگاروں کو جو تمہارے مددگار ہیں نا جن کو تم نے مابود بنا ڈالا ہے ان کو پکارو یا اپنے حاضرین مجلس کو پکارو دونوں مانے ہیں دوسرے شعرا کو پکارو پسیح فلیغوں کو پکارو مدد کے لیے سوائے اللہ کے ان کو تم سواجین اگر وہ تم سچے کہ یہ کلام میں ہے تو مقابلہ لاؤ اللہ تعالیٰ نے کرنایا اب اگر نہیں بنا سکتے تو ایمان لاؤ یا مقابلہ کر کے دکھاؤ اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ایمان لے آؤ اور ہمارا چیلنج ہے کہ قیامت تک تو مقابلہ کر نہیں سکو گے فائلم پس اگر نہ کر سکو تم تو فتح کنار فلم شرط ہے پتہ کنار کیا ہے جگہ ہے کہ فلن کا فلو درمیان میں کیا جملہ موترزہ ہے پیشین گوئی دے گی کہ قیامت تم ہرگز نہیں بنا سکو گے سمجھے جی ہرگز نہیں بنا سکو گے پس گھر نہ مقابلہ کر سکو تو بچو تم آگ سے تو آگ سے بچنے کی صورت ہے ام اللہ اللہ دی وقول اللہ ہجارا وہ آگ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں دوزاک میں کن کو ڈالا جائے گا انسان جلیں گے نا کافر اور دو کی آگ اتنی سخت ہے کہ وہاں پتھر ڈالیں گے تو پتھر بھی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 اس پتھر کا نام کیا ہے بھائی جیسے پٹرول کو آگ جلتی لگتی ہے یا نہیں پٹرول ہونا وہ آگ خوب بھڑکتی ہے اسی طرح کبریت ہمارے پتھر ہے نا اس کو آگ لگاؤ نا وہ خوب وہ شولہ ہوتے ہیں اس کے کبریت امر مران ہے کوئی دت القافرین تیار کی گئی ہے دو ہزار کس کے لیے کافروں کے لیے مستحقین نے نار لکھو تیار کی ہے کافوں کے لیے مستحقین نے نار تو دوزہ کو کن کے لیے تیار کیا گیا ہے کیونکہ ہمیشہ کون رہیں گے دوزہ کے اندر بھائی مومن تو جائیں گے نا ان کے اندر جو گناہوں کی نجاست ہے نا اس سے پاک کرنے کے لیے ان کو ڈالا جائے گا کوئی چرچے کے لیے مستقل ٹھکانا کن کا ہے فنگ. ایسے تیار کی کے لیے کوئی دت ماضی ہے یا مستقبل ہے یہ موترا جانتے موترا ایک ہے وہ کہتے ہیں دوزاخ نہیں ہے ابھی ابھی نہ زاخ ہے نہ جنت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی وقت پیدا کریں گے دوزاک کو اسی وقت پیدا کریں گے جنت کو بھی اسی وقت پیدا کرے اب اس وقت نہیں ہے بہت ہمارا عقیدہ کیا ہے سنت کا بیشت بھی ہے آدم الہرایا گیا تھا دو بھی ہے میرے حضرت نے میراج کی رات دو دیکھی تھی یا نہیں دیکھی تین موجود ہے تو کے اندر کس کی تردید ہے بوترا کی ماضی کسی کا ہے فعلم تفلو کے نیچے کو تخویف روی یہ آخرت کا ڈراوا تھا منکرین کے لیے تخویف اخروی تو جہاں تخویف ہوتی ہے کفار کے لیے وہاں مومنی کے لیے کیا ہوتی ہے بشارت ہوتی ہے مومنین کے لیے وہ بشر اللہ منو بشارت لکھو مومنین کے لیے بشارت وہی بشارت میں چند چیزیں ہوتی ہیں ایک مبشر ہوتا ہے مبشر کس کو کہتے ہیں آ, مبشار جس کی خوشخبری جس کو خوشخبری دی جائے جس کو مبشر بے جس کی خوشخبری دی جائے تو تینوں چیزیں دیکھو یہاں بشیر کون ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایزمن تو بشیر کے اندر مبشر کا بیان ہے خوشخبری دو, دو آئے میرے محبوب ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے یعنی ان کے عقائد بھی درست ہیں امال بھی درست ہیں تو یہ کون ہو گئے میرے آقا مبشر مومن کا بن گئے مبشر مبشار اسم خود. کس بات کی خوشخبری دے دو ان لحم جنات یہ کیا ہے جی مبشار بے لکھو اے ان اور انا سے پہلے با مقدر ہوتا ہے ہرکجات بے ان اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں بھائی جنات ان کو کس نے جڑ دیا ہے أو جنات ان جو جناتور ہے جرنی مجرور نہیں منسوب ہے کیا ہے کہ نصف کسرا کے ساتھ آ گئی ہے اور اس کو نصف دینے والا انا ہے لاہو خبر مقدم ہے انہ کی. جنات ان کیا ہے بے شک ان کے لیے باغات ہیں جاری ہو رہی ہیں ان کے درختوں کے نیچے نہر خود باغ کے نیچے نہریں ہوگی کہ درختوں کے سائے میں نہریں ہوگی درختوں کے سائے میں نہر ہوگی سمجھے جی کبھی آپ لاہور جائیں نا تو شالامار باغ دیکھیں تو باغ کے اندر عجیب و غریب ایسے نہریں انہوں نے بنائی تھی آپ پتہ نہیں ہے نہیں کافی رکھا میں نے دیکھی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 شہید مروم سمجھ گئے کہ استاد جی کو اس کے کھانے کا طریقہ نہیں آ رہا اجربی پڑھا نا تو پھر انہوں نے وہ صاف کر کے مجھے دے دیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ساپ دی? تو آپ دیکھو جو پھل میں نے دیکھا تھا وہ نہیں کھا رہا تھا نا اس اگر آپ کے سامنے بیچ میں پہلے پہلے پھل رکھے جائیں وہی جو دیکھے نہیں وہ کیا کھائیں گے آپ سمجھے اس لیے ابتدا میں وہی پھل دیے جائیں گے جو آپ دنیا میں کھاتے تھے بعد میں مالوس ہو جاؤ گے یہ سمجھی گا دیکھو جی کل لما روزما منسا مرا ہر کے دیے جائیں گے ان باغات سے ہاض کا مرجے کا بن رہا ہے جنا ہر کے دیے جائیں گے ان باغ سے کوئی پھل یہ من کیا کرو گے کوئی پھل واسطے کھانیں گے تو کہیں گے ہاض اللہ جی روزکنا من کا یہ تو وہی پھل ہے جو دیے گئے ہم پہلے سے کس کے اندر اور دنیا کے اندر اور لائے جائیں. لائے جائیں جائیں گے یہ ہم ملتے جلتے ہم شکل سمجھے جی مرزو کے دارائن یعنی دنیا کا رزق اور آخرت کا رزق یہ پھل ہوں گے نا ایک دوسرے کے ساتھ کا گے ملتے وہ تو بھی متشا بہا اور لائے جائیں گے وہ پھل ملتے جلتے دنیا کے اندر اب میرے عظیم آپ کو باغات کے اندر ٹھہرایا گیا صرف باغات نہیں ہوں گے تو ہم محلات بھی ہوں گے رسک کا انتظام بھی کر دیا تو آپ پھل شل آپ کھائیں گے موٹے تازے ہوں گے تو آپ کو خواہش ہوگی کہ بیوی بی بھی ہونی چاہیے ہوگی خواہش یا نہیں ہوگی منہ میں پانی آ ہے فرما والا فیٰ اغوا جو متحرہ وہاں آپ کو گورنمنٹیں بھی مل جائیں گے بیوی جو ہے نا وہ گورمنٹ ہوتی ہیں ہم تمہارے اوپر حکم چلاتے ہیں بیوی کا حکم ہمارے اوپر ہوتا ہے تو گورمنٹ ہوئی یا نہ ہوئی ہر وقت ہوتے ہیں فرمیر واسطے ان کے فیح ان بہشتوں کے اندر بیوی ہوں گی پافیزہ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 زوجہ تو کہا ہے تو وہاں بی بیوی بی کو زوج کہا گیا ہے تم نے دیکھا اور واسطے ان کے بحشتوں کے اندر بیویاں ہوں گی پاکیزہ مطلب یہ ہے کہ حیض اور نفاذ جو آتا ہے نا اور تم کو اس سے بھی کہوں گی اور ان کے اخلاق بھی کہوں گے پاکیزہ نیک ہوں گی پاکیزہ اخلاق ہوں گے ان کے وحفیہ خالدون اور وہ بحشتوں کے اندر کیا رہیں گے ہمیشہ رہیں گے وہاں بادشاہی ہمیشہ کی ہوگی یا چندرودا ہوگی ہمیشہ کی بات ان اللہ علیہ یاست میرے ادیم وائن تم فی رائبین کے اندر کیا لکھایا تھا میں نے پہلے شبوں کا جواب صداقت قرآن کے بارے میں پہلے شبوں کا جواب تھا نا ادھر لکھو ان اللہ علیہ یستا دوسرے شبوں کا جواب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 مثال تو ایک جگہ کے اندر کی کی؟ Allah> مکھی کی مثال ہے کس کی یا خلگوا با مکھھی نہیں بنا سکتے اللہ تعالی حسبت والے ہوگئے کس مثال دے رہے ہیں مکھی کی مثال دے رہے دوسرے مقام پہ فرما کا ماسال ان کبوت جن کو تم پکارتے ہو تو ایسے کمزور ہیں جیسے انقبوت ہو یہ انقبوت ادھر ہوتا ہے جالہ بناتا ہے تو انقبوت ایک بے چیز ہے تو قرآن اگر اللہ کا کلام ہوتا تو یہ معمولی معمولی مثالیں نہ دی جاتی بڑی بڑی مثالیں دی جاتی عرش کی مثال دی جاتی کیا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 میں نے گدا کی مثال سے میں گدا گا گدا وہی ہے جب بے بقوف کی مثال میں ایسے دوں سبحان اللہ یہ تو جی عرش کی طرح ہے <laughs> تو بھئی اللہ تعالی نے جو مثالیں دی ہیں وہ مثالیں خدا کی شان کے مطابق ہوں یا ممثلہ کے مطابق ہوں اللہ نے فرمایا جن کو میرے سوا پکارتے وہ مکھھی نہیں بنا سکتے کیا یا اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ عرش نہیں بنا سکتے یہ ٹھیک تھا وہ تو غلط تھی کہ عرش ارشنی بنا سکتے یعنی باقی چیزیں بنا سکتے ہیں بات یہ ہی فرمایا نہیں تھا تو ہوئے تو فرمایا یہ جو سوال کرتے ہو نا کہ قرآن پاک میں معمولی معمولی مثالیں کہیں اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان فرماتے ہیں اس سے شرماتے نہیں کیونکہ مثال مبصل کے مطابق نہیں ہوتی کیسے مطابق ہوتی ہے تو تو ٹھیک مکی ہو انکبوت انتبوت ہو، دوسرے چوبہ کا جواب بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس سے کہ بیان کریں کوئی مثال ماشاء اللہ نے نکرا اور ماں ہے ابہامیا اس نکرے کے ابہام کی تاکید کے لیے لائے گیا کوئی مثال بھی کیا ہونا چھوٹی سے چھوٹی معمولی سی معمولی مثال بہد اپن پما فو کہا یہ बनेगा بیان بنے گا یہ ماسرن سے کیا بیان بن رہا ہے یہ بدل ارتھ بیان ہوتا ہے چاہے وہ مچھر کی مثال ہو فما فو کہا یا مچھر سے اوپر ہو یہ مکھھی کیا ہوتی ہے مچھر سے کیا ہوتی ہے بڑی ہو اور فوقیت کا معنی یہ ہے چاہے فوکیت بیت بار جسم کے ہو تو مکھی جو ہے وہ مچھر سے فوکیت رکھتی ہے بیت بار کس کے جسم کے یا فوکیت ہو بیتوار حکارت کے فوکیت بیت بار یعنی مچھر سے بھی حقیر تو مچھر سے حقیر کیا ہے مچھر کا پر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وثال دی ہے مچھر کے پر کی فرمایا اگر اللہ تعالی کے نزدیک یہ دنیا ہے نا یہ مچھر کے پر کے برابر ہوتا ہے اس کا قدر تو اللہ تعالیٰ کا پھر کوئی ایک گوٹ بھی نصیب نہ کرتا تو معلوم ہوا کہ دنیا مچھر کے پر سے بھی کیا ہے زریلا اور فرمائیے جی چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے فوق تو فوقیت کے معنی میں نے کتنی بیان کیے ایک فوقیت بے بار جسم گئے دوسری فوج یاد میں اعتبار حکارت کے حکارت میں اس سے زیادہ ہو فام ملدین دین ملالمثال لکھ لو مستفی دین ملالمثال اللہ تعالی مثال بیان کرتے ہیں اور مثال سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں نا وہ کون ہے مومن ہے یا نہیں مومن پیدا حاصل مستفی دین مرال فام مل دینا منو جو مومن ہے جانتے ہیں کہ تحقیق وہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے یا حق کا مانا لکھو بر موقع یہ موقع پہ ہے بر موقع وہ بر کا مانا اوپر فارسی لبھ ہے مومن جانتے ہیں کہ یہ مثال کیا ہے موقع محل پر ہے یا حق کا مانا بر موقع وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال بر موقع ہے محل پہ ہے ان کے رب کی طرف سے بام ملدین کا پہلے کیا تھا مستفیدین اب کیا ہے محرومین انل المثال جو محروم ہیں نا مثال سے وہ کون ہیں جو کافر ہیں پول وہ کہتے پھرتے ہیں ماضا راز اللہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالی نے بے حضا مسلح سات سہکیر مثال کے کیا یا اللہ تعالیٰ حقیر مثالیں دیتے ہیں یہ اس شارہ تحقیر کے لیے ہے مختصر معنی میں آپ نے پڑھا ہے کہ کبھی کبھی اس میں تحقیر کے لیے آتا ہے کبھی تعظیم کے لیے تحقیر کے لیے ہے کیا ارادہ کہ اللہ سات ہے شکیر مثال کے فون کے نیچے بھی کچھ شکوا فیقول شکوا ہے آگے جواب شکوا ہے لیکن جواب ہا کے معنی لکھو یو ذیل وی کثیروں و یادی بھی کثیرہ یہ جواب کون سا لکھا ہے جواب ہاکے معنی بھائی حقیمانہ جواب تو وہی ہے جو میں نے دیا ہے کہ مثال ممثل کے مطابق نہیں ہوتی کس مطالعہ ہوتی ہے ممثل اللہ کے مطابق ہوتی ہے یہ جواب ہا ہے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 یہ کچلا کیوں رکھا ہوا تھا میں اس سے میں ہے ارے بے وقوف مجھ سے پوچھتا ایسے آ کے کھانا شروع کر دیا کم از کم پوچھتا کہ یہ کھانے کی چیز ہے بدبر کر کے کھائے جاتا ہے کہہ دیتے تو یہ جواب کیا ہوتا ہے ہا کے مانا ہوتا ہے کہ تیرے مارنے کے لیے رکھا تھا تو ہم باق آدمی آئے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 جو ذلو بہی کثیروں میں یادی بے ہی کثیر و مجادی بے ہی کثیرہ. اللہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس مثال کے بہت سے لوگوں کو جو تم ہو اور ہدایت دیتا ہے با سب اس کے بہت سے لوگوں کو کون ہیں مومن وما وہ الفاسقین اور نہیں گمراہ کرتا اللہ تعالی سمندر نا فرمانو تو تم کس کے اندر ہو نہمانو کے اندر ہو فاسقین ہو اللہ دینا جن خزمون پاسکین اب آگے علامات فاسقین ہیں جو اچھی مثالیں سن کے گمراہ ہو جاتے ہیں علامات فاسقین علامت نمبرے جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد پختہ کرنے اس کے میں باد میسات ہی بعد پختہ کرنے اس کے بھائی اللہ تعالی نے ہم سے آہد لیا تھا یا نہیں او عالم ارواہ کے اندر الس تو بے قوم، ہم نے کہا کہا کارو بلا ہم نے کہا واقعی تو ہمارا رب ہے یہ آحض کیا ہم نے اللہ سے پھر اس آحض کو یاد دلانے کے لیے پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے یا نہیں جی ہر زمانے میں نبی آئے اور انہوں نے ہمارا آج یاد دلایا پکا کیا آج کو ٹھیک ہے تو کافروں نے یہ توڑ دیا یا باقی رکھا توڑ دیا دوسروں کو رب بنا دیا پھر یہ احاد حضور کے بارے میں بھی لیا گیا تھا سما جا کم رسول آگے آئے گا آخر میں نبی آئے گا اس کے ساتھ گالانا لانا تو میں رو نہ بھئی آگے آئے گا سما جا کو تو حضور کے بارے میں احاط لیے گئے تو پورے کیے انہوں نے بنی سرعیل وغیرہ نے پپا نہیں جو کہ توڑتے ہیں اللہ کے ہاتھ کو بات پکا کرنے اس کے علامت نمبر ایک بھیک تو ما امر اللہ بھی صلاح علامت نمبر کتنے جی قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ حکم کیا اللہ تعالی نے ساتھ اس چیز کے یہ کہ جوڑی جائے ایو سلا بدل بنے گا ہی ضمیر سے جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم کیا اس کو کیا کرتے ہیں توڑتے ہیں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 میں نے کہا ٹان है तो ہے تو کہنے لگے یہ गया مارنے گیا تھا کیا ڈاکو تھا تو وہاں پکڑا گیا اس کی ٹانگ کو توڑ گیا لیکن اب اس نے توابا کر لیا ڈکیٹی سے پڑ رہا ہے میں نے اس کو بلایا اس کا ماتھا چونا ڈالی تھی میں نے کہا بیٹے تیرا کام یہی ہے وہ تیرا کام نہیں تھا کتنا کام ہم کر رہے ہیں داروں تو رشتے داروں کے ساتھ بیٹے جوڑا کرو حق ہے ان کا ٹھیک ہے نا وہ قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ حکم کے اللہ نے ساتھ اس چیز کے یہ کہ جوڑی جائے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موس علیہ السلام جا رہے تھے کوہ دور پہ راستے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کہ جوڑنے توڑنے کی بات کر رہا ہوں وہ تھا بکریوں کا چرواہا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 تیرا جوتا پُرانا ہو گیا ہوگا وہ بھی دوں گا. رات کو ایسے ہے جیسے کافی رو گیا ہو گیا کافی ہو گیا, ہو گیا. دور پہ چلے گا اور رونے لگا کہ ہم تو یار کو ملتے تھے اب یار جدا ہو گیا میں کھا کر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 نہیں بھیجا تھا لیے بھیجا تھا جوڑنے کے لیے نہم دی نہ بر آئے فصل کر دن آم دی تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا وہ سارا سا واپس ہے معافی مانگی <laughs> پھر اس کو سجایا ہے سچا ہے ستاگر سے جاہر تا نام مالا مالو بندیا توڑ تم توڑو گے جوڑو گے جوڑو علامت کتنی ہے جی تین فساد کرتے ہیں زمین کے اندر دیکھ رہے ہو دنیا میں فساد ہو رہا ہے ہو رہا ہے یا نہیں کاش کہ کوئی امن کا پیغام لائے آمین کاش کہ کوئی ایسا حکمران اللہ تعالی ہمیں دے جو امن کا پیغام لائے فساد کرتے ہیں زمین کے اندر تین الام الخا سے رون یہ فاسکین ہے انجام فاسقین یہی لوگ ہیں تباہ تباہ ہونے والے فتح خرون بلّہ میرے بھی پیچھے لاؤ پیچھے لوٹو تتیمہ دلیل عقلی دلیل عقلی کہاں سے شروع ہوئی تھی یا جو سو بدو دعویٰ تھا اللہ جی خالہ کا سے کہا تھی اب یہ رکو چکے ختم ہو رہا ہے تو اس دلیل اقلی کا تتیما ہے دیکھ لو تتیما دلیل اکلی تتیما دلیل اکلی اس کے ساتھ لکھو بیان خلق پہلے ہے بیان خلق اللہ نے ہمیں پیدا کیا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 بھئی ہم پہلے ماں کے پیٹ میں جو تھے مردہ تھے یا بے جان تھے موت تو اسی کو کہتے ہیں کہ روح کو نکالا جائے نا تو کیا وہاں ہمارا روح نکلا ہے کہ خروج رو تھا بے جان تھے حالانکہ تھے تم بے جان نطفے تھے پھر نطفے سے تبدیل ہوتے ہوتے انسان بن گئے پا یا کم تم بے جان تھے پر جاندار بنایا تم کو سما جمی پھر مارے گا اللہ تم کو سما یو پھر زندہ کرے گا تم کو قبر میں سما جوہی کم کر لیجیے گا لکھو قبر میں حیات برزخی تھی قبر میں سوال جواب ہوں گے یا نہیں من ربو کا معدین کا من نبی کا پھر زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو قبر میں یہ کون سی حیات ہے حیات برزخی تھی سما لہ تر کی طرح لوٹائے جا وہ کس میں وہ کیا میں ہو خالا فی الحلے کیا تھا بیا نے خل کا تھا نہیں اب ہے ابکا بیان خل کے بعد بیا نے ابکا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی رکھنے کا انتظام کر دیا صرف پیدا نہیں کیا ہمیں باقی بھی رکھا بیا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 ہمارے نفے کے لیے پیدا کیا یا کھانے کے لیے پیدا کیا نفا ہے اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں خام وہ کہتے ہیں یہ زمین کی سب چیزیں کہ ہمارے کھانے کے لیے ہم بچھو کھاتے ہیں سانپ کھاتے ہیں بھیا کھانے کی بات نہیں ہے نفے کے لیے پیدا کیا یہ سانپ اور بچھو میں ہمارے لیے نفا ہے یہ بچھو نہیں بچھو اس کا کشتا بنایا جاتا ہے جس کو پشتہ اکرب کہتے ہیں ماجون بنایا جاتا ہے ماجون اکرب کہتے ہیں یہ پتھری کو فوراً توڑ دیتا ہے آپ یہ مسانے کی گردے کی پتھری کو توڑ دے گا یہ سانپ ہے سانپ اس سانپ کا روغن نکالا جاتا ہے سمجھے اس کو روغن مار کہا جاتا ہے پارسی میں مار کس کہتے ہیں سانپ کہتے ہیں روغن مار اتنی بہترین چیز ہے کہ جو نامرد ہو نا نامرد اس کو تلا کرتے ہیں اس کو رو گانے مار کہا جاتا ہے اور سانپ کے منہ کے اندر تانبا رکھ کے کشتا بنایا جاتا ہے وہ بڑا قیمتی کشتا ہے تو سانپ ہو بچھو یہ چیزیں نفے کے لیے ہے ہر چیز میں نفا ہے اس کا مطلب یہ چیزیں کھانے کے لیے کہ سانپ کو کھاتے رہو بچھو پیدا کرو وہی وہ ذات ہے کہ پیدا کیا تمہارے نفے کے ان چیزوں کو زمین میں ہے ساتھ کے ساتھ سم سما پھر توجہ فرمائی پھر کیا توجہ فرمائی اللہ تعالی نے طرف کے آسمان کے پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی بسا سما یہ آسمان کا مادہ تھا دفانی قرآن پاک میں دوسرے مقام کے اندر ہے واہیہ دفان کیا دفانی مادہ تھا پھر اس کے کتنے آسمان بنائے سات آسمان بنائے پر درست کیا ان کو سات آسمان بہوت اللہ شہن علیم اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں یہاں ذرا غور فرمائیے ادھر ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا اور آسمان کو بعد میں پیدا کیا ہے نا لیکن دوسرے مقام کے اندر دیکھو دوسرے مقام پہ ہے شدن امی سما یہاں کس کا دیکھ رہا ہے پہلے آسمان بنا راپا سم کہا سواہا وا کشا لا و رجا زہا <داها> زمین کو بعد میں بچھایا اب ادھر کیا ہے آسمان پہلے اور زمین اور ادھر کیا ہے زمین پہلے اور آسمان بعد میں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 سات آسمان بنے ان کا تفریح تھا اس کے بعد داحب ہوا, ہوا. زمین کے کا مطلب یہ ہے کہ زمین تو پہلے بنی ہوئی تھی چشمے جاری کیے کیا آبادی ہوئی زمین سے چشمے جاری کیے چنانچہ جب قرآن پاک میں بالا رضا باد اخرا کا ہا اخراج آ مر آہا کیا زمین سے چشمے باغ چارے گھاس وغیرہ یہ بات میں دعا کیونکہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ آسمان سے کیا برسا پانی بھی برستا ہے نیچے سے چشمے جاری ہوتے ہیں تو زمین سرسبز و شاد ہو گئی تو زمین کے داغ سے مراد زمین کا سر سبز و شاداب براد ہے یہ بھی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں یہ آسان جواب میں نے دیا ہے اور جواب بھی ہیں لمبے چوڑے آگے جی وائس کالمل کا جہاں تک پہنچ گا ہے نا وہ کل شہن علی شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف ردھیان رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواد خالف و کلو شہید ہر چیز کے پیدا کرنے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا